صلی الحمۃ الحمد صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم و سے اللہ وبرکاتہ محسوس کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارا صلی کی کے و خلاوت باب تجارت میں سے درخت نمبر <سلام> تین ہے پیج نمبر دو سو <سلام> کا آخری پیراگراف ہے اس میں فرماتے ہیں کون سے ان کچھ چیزوں کی جن کا تھی وہ فرما اور بیچ پھر بیچنے کے سر میں اس کے کیسے بیچیں گے وہ بتا رہے ہیں حرمتیں ولا یج و بے المجہلی حرمتیں نامعلوم چیز کا بیچنا جائز نہیں مشہور نامعلوم چیز ہاں جی حیم برآں یقون المبی پس لازم ہے یہ کہ وہ جانے والی چیز معلوماً ترفین کے لیے جو بیچ رہے ہیں جو خیریت کو معلوم ہو بالمشاد دیکھ کر دیکھ کر معلوم ہو ہیمایوں علما ان چیزوں میں جہاں دیکھ کر معلوم ہو جاتی ہے کچھ چیزیں دیکھ کر لی جاتی ہے دیکھ کر معلوم ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر جو ہے اچھا معلوم ہونا چاہیے کچھ چیزوں کے لوگ اور بھی وصف جس کے صفت کی صفت کے ذریعے سے اس کے اوصاف کے ذریعے سے معلوم ہو تو وہ و سب بیان کریں ہمایول بی میں اوصف بیان کر کے معلوم ہو جاتے جیسے مثلاً چاہیے ہے ہاں جی جو ہے وہ سب کی وجہ کون سے چاہیے ان میں لپٹن چائے سبز چائے سبز چائے میں سے پھر کون سے چاہیے ہاں اس کے مختلف نام ہیں لیپٹن چائے کے مختلف نام ہیں تو وہ اس سے نام بتائیں پھر وہ اس کے مقدار بتا دیں تو پھر وہ جو ہو جائے گا اور بھی وسلم یا سبھات کے ذریعے سے بھی مایو الم بالوسم جہاں وہ اس کے سبھت بیان کرنے سے معلوم ہوتی ہے تو وہ صبح کیا چیز ہے وہاں لفظ المالک بعض وہ لفظ ہے جو فرق کرتے ہیں جدا کرتے ہیں بین افراد ذال جنس ایک ہی جنس کے افراد میں سے ایک چیز کو دوسرے چیز سے الگ کرتی ہیں اور لفظ الفاری وہ لفظ جو فرق جدا کرتی ہے بین افراد اس جنس کے افراد میں سے مثلاً جیسے چائے یہ نا چائے کو بولتے ہیں جنس جنس مراد وہ لفظ ہے جو مختلف حقیقتوں پر بولی جاتی ہے ہاں تو جس میں چائے بول دیا تو چائے میں لیپٹین بھی آتا ہے سبجھ بھی آتا ہے تو مختلف کی چائے پر بول جاتا ہے اس کو جنس بولتے ہیں پھر اب آپ نے لیپٹین بول دیا تو مثلاً اب نمکن چائے خواہش ہو گیا لپٹین میں ہو گیا اب لیپٹین کے اندر بھی مختلف نام ہیں تو وہ مخصوص صفات ہے وہ اس نام کو بتائیں تو اور واضح ہو گیا تو یہ فرماتے ہیں تو یہ ہے وہ سب کے نے ایسا الفاظ بیان کریں جس سے جو چیز آپ نے بھیجنا ہے وہ واضح ہو جائے اس کا نام جو خریدنا ہے تو وہ طرف کے لیے ماردنوں کے لئے معلوم ہو تو وصف کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے ہی مون میں جو یوں بالوسب جو صفت بیان کرنے سے وہ سب بیان کرنے سے معلوم ہو جاتی ہیں تو وصف کے وہ وصف کیا واہ لفظ الفارق یہ وہ لفظ ہے جو الگ کرتی ہے بین افراد اظہار کا جن ایک کی جس کے اندر موجود چیزوں کو اس میں آپ مثال دیجیے جب بولتے ہیں چائے لپٹین سبز سب اس سب میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ نے لیپٹین بول دیا یا سبز چائے بول دیا تو اب یہ چائے مشخص ہو گیا پتہ چل کہ لیپٹین یہ ہے سبز ہے اب سائز میں بھی مختلف قسمیں ہیں تو سبز فلان چائے پلاٹون مثلا دانے دار مثلا اس طرح بولتے ہیں یا چوراہٹ بولتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں تو اس, طرح اس کی پھر اس سے بہت مشخط ہو جاتی ہے بعد تعریف جینس فرماتے ہیں جنس کو بیان کرنے کے بعد بال لفظ پھر پہلے جنس بنائے چائے ہے اب چائے بھی, بھی چاہی. اگر کوئی بولے مجھے چیز بیچ دو وہ چیز کون سی ہے بھائی چیز سارے ہر شے پہ بولا جاتا ہے تو اس میں آپ نے جنس کا معائن کیا ہے چائے بول دیتے. یہ جنس ہو گیا ٹھیک ہے یہ چائے کے اندر بہت سے قسمیں ہیں تو کون سی قسم ہیں وہ بھی بیان کریں فرماتے ہیں وہ جو ہے بادہ الجنس جنس کے تعریف کرنے کے بعد کون سی چیز آپ نے خریدنا ہے وہ بتانے میں جیسے چائے خریدنا ہے بول دیا پھر, لے پھر وہ بتائیں بالحفظ لال پھر وہ الفراظ بتائیں جو درات کرتے القادل اس مقدار پر ہاں جی کے افراد و حقیقتیں ہیں ہاں جی جس میں جو ہے اس حقیقت جیسے چائے ہیں چائے کے جو افراد ہیں چائے کی حقیقت تو اس کے افراد میں اس نام میں سب آتے ہیں وہ نام بتائیں تو آپ نے چائے بول دیا چل چیز بول دیا کوئی بھی بول چائے بول دیا تو سب پر مشرق لفظ بول جائے ٹھیک ہے جی وہ لفظ بول جس میں چائے کہ تمام قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد چائے کا جو ہے وہ محسوس نام بتائیں کون سے قسم کو سے میں دانے دار ہے لپٹن تو اس طرح اس کے جو, جو چیز سے وہ جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ مشاخ ہو جائے اول کے لیے ہل مکولہ دیا جو ہے یا کیل بتائیں پیمانہ بتائیں ہاں پیمانے کے دینے والے جیسے گاؤں میں ہم نا برتن میں دیتے ہیں برے بوتے ہیں ایک کلو کا برے ہوتا ہے ہاں جی گندم وغیرہ جو آٹا وغیرہ آتا ہے ایک کلو والا اور جو پر دو کلو والا بھی بناتے ہیں اس کو ہیں عام طور پر کیلو کا بناتے ہیں مول کیل پیمانہ شرما ماپ کا دینے والی چیزیں جو برتنوں کے میں ہے اس کی اندازہ کر کے دینے والی چیزوں میں اس کو کیل بولتے ہیں ماپنے والی چیزیں ہاں جی اور اولت یا گن کر دینے والی چیزوں میں گنتی بتائیں فلم مادو داد کے دینے والی چیزوں میں, میں اس کی گنتی بتائیں نے انڈا لینا ہے تو انڈے ایک درجی انڈیا گنتی ہو گیا ہاں جی عدد کو بتائیں گنتی بتائیں فلم گن کے دینے والی چیزوں میں اوشم میں اگر سن سننے والی چیزیں تو اس, اس کا جو ہے خوشبو کا نام دے دیں ابھی شمی فیمایول بھی جس میں جو ہے سونگ کر پتہ کرنے والی چیزیں ہوں تو اس کی خوشبو کا نام لے لیں ابھی ذوق اگر چہ کے لینے والی چیز تو اس کی جو ہے مزہ بتا دیں اس کے کھٹا ہے میٹھا ہے کیا ہے کڑوا ہے وہ بتا دیں اگر وہ چکھ کر پتہ کرنے والی چیزیں ہیں تو فیمایول بھی فیما یا چکھ کر اس کے ذوق بتائیں اس کے ٹیسٹ بتائیں پھر ان بھی جو اس کے ٹیسٹ کو معلوم کر کے پتہ کر لیا جاتا ہے یہ فلاں چیز ہے معروف حاضل اشیا اور ان چیزوں کا پہچاننا ہر کون چیز جو, جو, جو ہے تولنے والی چیزوں میں آتا ہے کون سی ماںنے والی چیزوں میں آتا ہے کون سی سونے والی چیزوں میں آتا ہے کون سی چڑھنے والی چیزوں میں آتا ہے ان چیزوں کے پہچان تطال تعلق رکھتا ہے بالعرفی عرف اور و کے ساتھ ہر مختلف شہروں میں جو ہے ہر لفظ کو بیچنے کے مختلف طریقے ہیں جیسے کراچی وغیرہ شہر میں کینو وغیرہ درجن میں دیتے ہیں کیلوں میں نہیں دیتے پھر ہم نے دیکھا اندرون سن جو ہے میں دیتے ہیں اس طرح انڈا پاکستان میں جو ہے درجن میں دیتے ہیں ایران میں انڈا جو ہے میں دیتے ہیں تو ہر ملک اپنا الگ الگ طرح ہے بیچنے کے لیے الشجۂ فرماتے ہیں اس کا اندازہ جو مقدار جو بتانا ہے وہ ہر شہر کے اپنے حساب سے بتائیں کہ وہاں اس کو تول کے دینے والی چیز ہے تو اس میں بتائیں وزن کر کے دینے والی چیزیں اسے بتا دیں اور معرفت پہچانی ان چیزوں کا تطال و تعلق رہتے ہیں بالعرفی عرف برف ہی کل بلدتین ہر شہر میں اوقاری یا بسیوں میں اور نہیتن یا اس کے اطراف جوانی میں سے دور علاقوں میں ہر علاقے میں وہ چیزیں جو ہے تولی جاتی ہیں وہی چیز دوسرے علاقے میں ناپی جاتی ہیں کچھ چیزیں کچھ علاقے میں گن کر دیتی ہیں دوسرے علاقے میں وہ تول کر دیتی ہیں لہٰذا فرماتے ہیں ہر علاقے کے اپنے حساب سے اور وہ توڑنے والی چیزیں ہیں تو اسے حساب سے بتائیں ناپنے والی چیزیں اسے حساب سے بتائیں ہاں جی اور کے دینے والی چیزیں اسے حساب سے بتائیں تعداد بتائیں تاکہ مشخص ہو جائے یہ بات ہو یا حرماتیں و یا جو الب و شراؤ جیسے بیچنا اور خریدنا بالمجاز ہوتے اندازے سے اندازے سے مثلا کچھ تھوڑی چیز لینا ہونا تو اندازے سے ایک بندہ ہتھیلی میں تھوڑا لے لیتے ہیں دکاندہ آپ بولتے ہیں تھوڑا چھ دے دو تو ہاتھ لی مل لیتے ہیں کیا اتنا دے دوں اب وہ وزن نہیں کہ یہ کتنے گرام ہو رہا ہے اندازے سے بتا دیتے ہیں آپ ہاں دے دو اتنا بھائی ڈال دیا اس کے کتنا پیسہ بنتا ہے بولتے ہو اتنا بول دیتا ہے تو جیسے بیچنا اور خریدنا بالمجھ اندازے سے لیکن اندازے سے اس ہو جیسے ان کار متبائنہ اگر بیچنے والا خریدنے والا رات راز یا دونوں ایک دوسرے پر راضی ہو اس طرح بیچنا اندازے سے اور میں اٹکل پچھو بیچنا بھی علامہ میں کیا ہے بھائی جو جو بے مشق اور اسی طرح بیچنا جیسے مشق کی خوشبو کا ففارتن اور جنہیں فارا میں ہفارت منتخب کیا ہے چونکہ مشق ایک جو ہے ہی ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے ہرن کے پیٹ سے وہاں تھیلی اس کے اندر ہوتی ہے اس کو فارا ہوتے ہیں جیسے مشق کا بیچنا تھیلی میں رکھ کر ناپ میں رکھ کر جانور کی وہی ناپ ہوتی ہیں اس میں یہ خوشبو ہوتی ہے وہ علامی ہفتے اگر آپ نے اس کو ہاں جی چیرا نہیں ہے اندر سے خوشبو باہر نکالنے کے لئے اسی تھلی میں رکھ کر دے سکتے ہیں وہ لوحت اگر اس کو چین لیا ہاں چینے کے بعد بعد اعداد کے بعد چین لیا اس کے اندر جو مصر کے اس کو نکالنے کی کوشش کیا تو ہوا جہدہ ہو تو پایا اس مصر کو مایوب اس کو مایو پایا وہ حاصل نہیں ہے اس میں کوئی چیز ملایا ہوا ہے مایوب اور بیگشن کوئی ملاوٹ اس میں کوئی چیز ملانے کی وجہ سے وہ مایوب ہوا ہے راشن ملانے ملاوٹ کرنا غیر وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ مایوب ہوا ہے تو اسی صورت میں اب وہ خالص نظر نہیں آیا آپ نے اس چوتھیلے کو چھینے کے بعد تو پھر خلیل مشرق خریدار کے لیے جائز ہے اختیار و اختیار ہے خریدار کے لیے اختیار ہے پھر اس کو واپس کرنے میں ہاں جی اس کو واپس کرنے میں اجازت واپس کر سکتے ہیں اور جو بی المضروف ہی ہاں جی جائز ہیں مضروف یعنی برتن جس میں یا کوئی چیز جیسے تیل ہے اس کا جو ٹین ڈبہ ہے ٹین ہے وہ ٹین کے ساتھ یا کوئی پلاسٹک کا جیسے ہاں جی ڈبہ ہوتا ہے ہاں اس کے جرکن ہوتا ہے اس کے اندر تیل ڈال کے جرکن سمیت بیجنا یہ جیمنات ہے برتن سمیت بیچنا تو وہ جائز ہے وہ مضروف ہی جس چیز میں سامان ہے اس, اس چیز سمیت اس برتن سمیت جیسے برتن کا بیچنا بالوزن وزن کے ساتھ وزن کر کے بیچنا صحیح ہے و وزن ضرفی اور اس کے مطلب کیا ہے باتِ وزن جائش بے الظر برتن کا بے المضروف ہے مضروف ہے وہ چیز جس میں کوئی چیزیں ڈالا ہوا ہے تو وہ برتن تو جائس برتن کا بیچنا بے الوزن وزن کے ساتھ توڑ کر مطلب یہ وانا ایک برتن مثلا ایک ٹین ہے ہاں جی ایک ٹین ہے ایک بیرل ایک جرکن ہے ایک جرکن بلکہ آپ نے تیل پر سوکھ خریدا خروخ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور برتن سمیت توڑ اس کے بعد جو بعد میں جو ہے تیل کو نگالنے کے بعد برتن کو تولا تو برتن کے تولنے سر میں جو ہے اور برتن کا جتنا وزن بن گیا اسی حساب سے پیسہ کاٹے گاجود بے المضرفی بین وزنی اور جیسے برتن کا بین وزن کر کے بہتروں یا پھر بعد میں الگ کرنا وزن ذرف ضرف کے برتن کے وزن کو اللہ کرنا جزافن اندازے سے اللہ کریں جو بے دونوں کے زیادہ مندی سے دونوں کے رضامندی سے برتن کا ایک بدن بس آدھا کلو ہوگا بھول کے تیل کیا قیمت میں سے اس کو کم کریں اولبرفی یا تو اس برتن کو اللہ کریں بعد میں اس پہ سکاٹ کے یا اول بضر فی یا وہ برتن کے ساتھ ہی بھیجے میں وہ بولے بھائی یہ برتن یہ تیل یہ برتن سمیت اتنا پیسہ بنتا ہے خردنا نہ خریدنا آپ تو اس طرح بھی بیچ سکتے ہیں حکمتیں والا یا جائز نہیں بے الو ہاں جی الے بیچنا و شراب خردنا بالمباحات اصلی وہ چیزیں جو اصلی جائز چیزیں اصلی جائز کیا ہے جیسے صحرا میں موجود گاس اور نندی نالیوں کا پانی جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے سب ادھر سے لے سکتے ہیں سب سے وہاں سے جائز ہے وہ مراد ہے اصلی جو سب کے لیے اس سے استعمال کرنے جائز ان چیزوں کا بیچنا جائز ہے قبل الحاظتی ہاں جی ساری وہ جائز نہیں ہے بیچنا خریدنا بالمواحات ان چیزوں کا جو سب کے لیے سے استعمال کرنے جائز ہے کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں ہیں ان کا بیچنا جائز ہے ہاں جی ہاں جی جو ساری نہیں ہے بے او خریدنا اور بیچنا و خریدنا بالمباحات مباحت اصلی کب بیچنا جائز, جائز نہیں ہے کب جائز نہیں کب لحظہ حیاضت آپ کے اپنے قبضے میں لانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لانے سے پہلے جیسے پہاڑوں پر گاس ہے اس کو آپ کو کاٹنے سے پہلے آپ نہیں بیچ سکتے ہیں کاٹنے کے بعد آپ نے اس پر محنت کیا یا اس گاؤں میں لا کے بیچ سکتے ہیں کاٹنے کے بعد آپ بیچ سکتے ہیں تو اس پر آپ نے تھوڑا محنت کی پانی آپ نے جب تک ندی میں آپ نہیں بیچ سکتے ہیں لیکن ندی سے آپ نے برتن میں اس کو جمع کیا برتن میں ڈالا ہاں جی ٹین میں ڈالا بوتل میں ڈالا پھر بیچ سکتے ہیں تو قبل ہے اس کو محفوظ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے مباحت اس لیے کا جیسے کال قلعہ جیسے گھاس و میاں اودھیا وادیوں کے پانی وال مشترکہ اور مشترک چشموں کے پانی بین المسلمین جو مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں وہ سے آپ نہیں بیچ سکتے اپنے الگ سے قبضے میں لانے سے پہلے ولوشوش و حوش واشی جانور و تو یور واشی, واشی پرندے و سمک اور اس طرح مچھلی و طرزی اور اس پرندے کا بیچنا لا یا در و آپ قدرت نہیں رکھتے اللہ تسلیم ہی وہ دوسرے کے حوالہ کرنے کا وہ وا مب دوسرے کا حوالہ نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کا بیچنا جائس نہیں البتہ وہ یوز و جائس بے الاحمہ اللزی اس قبوتار کا, کا بیچنا جر تل عادت ابھی تو گھر میں نہیں ہے لیکن جاری ہوا یہ عادت بھی عود اس کو واپس آنے کا پتہ یہ کبتر ابھی بھیجا ہے ابھی تو گھر میں نہیں ہے لیکن یہ شام کو واپس آئے گا تو اس کو دے دوں گا اس طرح بھیجنا جیسے جیسے بے الاحمہ الرزی اس کا کبتر کا بھیجنا الرزی جرا تل جرۃادت بھی عہدی عادت چلی آئی ہے اس کے واپس آنے کا یعنی وہ ہمیشہ واپس آنے کی عادت ہے تو اس کا بھیجنا جیسے اسی طرح سمو کی مچھلیوں کا پھر میاں اس پانی میں ہے الماصورتی مملوکتی جس کو آپ نے جو ہے کسی جیسے تالاب وغیرہ میں اس کو معصور کیا ہوا ہے اور آپ کی ملکیت میں ہے آپ نے ان کو پالا ہوا ہے تو ایسی مچھلی کو جو محسوس جیسے تالاب وغیرہ میں جیسے فش فارم وغیرہ ہے ان میں جو مچھلی ہے اس پر آپ نے محنت کیا ہوا ہے وہ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے معصور کیا اس کو بیچنا جائز ہے دریا میں مچھلی ہے آپ نے اس کو پکڑا نہیں ہے جال کے اس کسی طرف سے تو اس مچھلی کا بیجن جو دریا میں ہے آزاد گم پھیرا ان کا بیجن جائز ہے نہیں ہے جب تک آپ اس کو اپنی ملکیت میں نہ لے لیں تو آج کے اندر سے یہاں پر اتفاق کرتے ہیں